شہید اسلام ڈاٹ کام خالق ہر چیز میں نے پہلے بتایا تھا کہ تحویل کی کی باپ کے بعد شرک فیلی کی تردید بھی آئے گی یہ کتاب میں دیکھ لینا اس کی تردید دی اب شرک فیلی کے اندر چاند اور عنوان آگے ہیں گے دو عنوان سے اب میں بحث کرتا ہوں ایک ہے تہری اللہ اللہ جس چیز کو حرام کرے ہم اس کو مان لے یا نہ مانیں اللہ نے کہا ہے حرام ہے نظر لے غیر اللہ کیا ہے حرام ہے مردار حرام ہے اس کو مان لے اس کو کہتے ہیں اللہ دوسرا کہ تحریمات غیر اللہ کیا اللہ کے سوا دوسرے لوگ تحریم کریں اس کو ہم نہیں مانیں گے اس کا ہم نہیں مانیں گے وہ بے جا ہوتی ہے وہ آگے صورت نام کے اندر باہر رہے گی کہ مشرقین نے چار قسم کے اونٹ تھے ان کو بھتوں کے نام کر دیتے کیا کر دیتے کہتے یہ اونٹ بھتوں کے نام ہے نہ ان کا دودھ پیتے نہ ان کا گوشت کھاتے ذبح کر کے نہ ان پہ سواری کر کہتے ہیں، یہ حرام ہے اللہ نے فرمایا ماں جا میں بہرا تم بالبہ تم بلا وسیلہ تم بلا ہاں کبر یا کربہ بحیرہ وسیلہ ہاں یہ اونٹ تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرام ہے تو جن چیزوں کو انہوں نے حرام کیا وہ حرام ہو جاتی ہیں حلال ہے اس لیے فرمایا تحریمات غیر اللہ حلال ہے اور تحریمات اللہ کیا ہے وہ حرام اے یا ہر سے پہلے آپ رابطے لکھے شرک اعتقادی کی تردید کے بعد پہلے شرک اعتقادی کی تردید تھی شرک اعتقادی کی تردید کے بعد اب شرک فیلی کی تردید شرک اعتقادی کی تردید کے بعد اب شرک فیلی کی تردید ہے یہ تو اوپر رابطہ آپ نے لکھا اور یاس یا کے نیچے لکھو تہری مات غیر اللہ کی تردید تہری مات غیر اللہ کی تردید بھائی تم نے جن جانوروں کو اونٹوں کو حرام کر دیا ہے یہ جی حلال ہیں تمہارے حرام کرنے سے حرام نہیں ہو جاتے حلال ہیں پاکیزہ ہیں کھاؤ آج کل بھی مشرق لوگ ہیں نا جہاں کئی پیر کی قبر ہوتی ہے نا تو اس اب قبر کے ارد گرد ہوتے ہیں درخت کیا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں درخت کا کاٹنا کیا ہے حرام سمجھتے ہیں درخت نہیں کاٹتے سمجھے لیکن ہم کہتے ہیں درخت تم کو کاٹو ایسے میں بالکل جلا دو خشک ہو جائیں کوئی حرام شرام نہیں ہے وہاں پرندے ہوں تو پرندوں کا شکار بھی نہیں کرتے آج کل یہی ہے تاریمات غیر اللہ کی ترجیح اے لوگ کھاؤ اس چیز سے کہ زمین کے اندر ہے درا حالے کہ حلال ہے اور کیا ہے پاکیزہ ہے تو کھانے کے لیے دو اشرطیں حلال بھی اور پاکیزہ بھی ہو اب ایک گوشت حلال ہے لیکن اس کو نجاست لگ گئی ہے تو کھا سکتے ہو پاک نہ ہوا یہ مٹی پاک ہے لیکن حلال ہے اس کا کھانا نہیں کہا کھاتے دونوں ہیں حلال پاکیز ولا تب اور نہ چلو تم شیطان کے قدموں کو بیش آ تمہارے لیے دشمن سری انما یا مرو تم سو اداوت شیتان اداوت شیطان. شیطان اتنا دشمن ہے کہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے بے حیائی کیا شیطان نے ان کو کہا تھا کہ بیت اللہ کا طباف ننگا کرو کیا کرو کیونکہ ان کپڑوں کے اندر تم گناہ کرتے ہو زنا کرتے ہو تو زنا والے کپڑے جو ہیں پہن کے طباف کرو یہ کیا ہے بری بات ہے ایسے میں تو لہذا ننگا طبا کیا کرو یہ بےحی کا حکم دیا ہے نہیں اگر میں ہوتا نا بدماش ان کو کہہ دیتا کہ بھی شیطان نے تمہیں کیا کہا ہے ان کپڑوں میں کیا کرتے ہو زنا کرتے ہو لہذا یہ کپڑے پہن کے نہ نہو بیت اللہ کرنا لادہ تو میں ان کو کہتا پھر زکر کو بھی کاٹ کیا کرو کیونکہ ایسا زنا تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اصل چیز تو موجود ہے کپڑے اتار کے آتے میں ہوتا <laughs> تو ان رگڑا دیتا تھا کاج کے میں <laughs> تو بہت عجیب پٹی پڑھائی میرے محترم بے حیائی اس کو کہتے ہیں کہ خود آدمی ننگا ہو یا کسی کا نند دیکھے اب ٹی وی کے ڈرامے ہیں نا الحمدللہ ہم نے کبھی ٹی وی نہ دیکھی نہ گھر میں رکھی کبھی تو سنا ہے کہ آج کا ٹی وی کے ڈرامے ننگے ہیں آپ ٹی وی کے ایسے ننگے ڈرامے دیکھنے بے ہی نہیں تو بے حیا چوری سے زیادہ خطرناک ہے چور چور ہے بے حیا نہیں قاتل قاتل ہے لیکن بے حیا نہیں کسی کو ننگ دکھنانے والا اور دیکھنے والے کون ہے یہ بے حیا ہے بے شرم ہے دیکھو جی سوائے یعنی حکم کرتا ہے تم کو ساتھ برائی کے اور بے حیائی کے اور یہ کہ کہو تم اوپر اللہ کے وہ چیز کے نہیں جانتے تم یعنی کام کرتے برے اور کیا کہتے دوسرے مقام پہ ہے کیا کہتے و اللہ ہو ہمارا نا بے حا کیا کہتے اللہ نے حکم کیا اللہ بےحی کا حکم کرتا ہے یہ یہ کہ کہو تم اوپر اللہ کے وہ چیز کے نہیں جانتے تم ویزا کیل علوم شکوہ جب ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات مانو قرآن مانو تو وہ کیا کہتے ہیں نہیں تو وہاں بھی ہو ہم باپ دادا کے رسول پر چلیں گے کس پہ چلیں گے باپ دادا کے رسول پر چلیں گے آپ دیہات میں جائیں گے نا تبری کرنے اپنے ریشکے شکارے پہ انداز تو تمہیں وہاں بھی کہیں گے کہیں گے ہمارے باپ دادا کے گمراہ تھے نیا مولوی نکلا ہے باپ دادا کے طریقے چھوڑ دیا ہم باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے بھائی ایسے کہتے ہیں نہیں کہتے اب بھی کہتے ہیں شکوا جب کہا جاتا ہے ان کو اتباق اور اس کتاب کی جس کو تارا اللہ نے کہتے ہیں نہیں بلکہ ہم اتباق کریں گے ان رسومات کی پایا ہم نے اس کے اوپر اپنے باپ دادا آوالو کان آ باؤ ہوم یہاں غور فرمائیے کہ حمزہ ہے استفام کا اور واو کیا ہے آتھا ہے اس کا آتو ہے محضور پہ آیت بے اون یہ عبارت اصل کیا ہے آیت بی کیا اتباع کریں گے ان کی باپ دادا کی تو حمزہ استفام کے بعد جب تب نا ہوں بازو پائے اور با اوقات پڑے گا اس کے اوپر کیا اتباع کریں گے ان باپ دادا کی ولو کا نا اگرچہ ہم باپ دادا ان کے نہ سمجھتے ہوں کسی چیز کو ہدایت پاتے میرے عظیم غیر مقلد صاحبان ہماری تردید میں یہ ایتیں پڑھتے ہیں کہ دیکھو تقلید سے روکا گیا ہے آپ انصاف کریں تقلید جوہلا سے روکا گیا ہے تقلید علماء سے دیکھو نا لا یاکلون شہ لا یا تگر چاہے وہ عقل بھی نہ رکھتے بے عقل اور گمراہ تو اس سایہ میں گمراہوں کی تقلید سے روکا گیا ہے بے عقل اور جاہروں کی تقلید سے روکا گیا ہے اے میں باقی نیکوں کی تقلید تو پہلے پڑھ چکے ہو فین آ منو بے میں سلم تم کہ تمہارا ایمان تب بہت بر ہے کہ صحابہ کی تقلید میں ہو بد تب سبیلا من اناوا لیا تو اس کی راہ چار جو ہماری طرح انعابت کرتا تکلیر علماء کی تقلید سے نہیں روکا گیا جوہلا اور گمراہوں کی تقلید سے روکا گیا ہے وہ ما صلی اس کا عنوان لکھو مثال بد فہمی کفار کفار جو ہے نا وہ بد فہم ہے سمجھتے نہیں ہیں اس کی مثال دی گئی مثال بد فہمی کفار اور بد فہم کس کو کہتے ہیں؟ بری سمجھ والا تو کفار کی سمجھ بری ہے تو اس کی مثال دی گئی مثال بد فہمی کفار بھائی آپ ایک گدھا کو اپنے سامنے کھڑا کر دیں اور اس گدا کے سامنے قرآن پاک کا سارا سپارہ پڑھتے جائیں کچھ سمجھ آئے گی گدا خاں کو کچھ نہیں سمجھ آئے گا گدا کا گدا رہے گا تو اللہ نے فرمایا کافروں کو دعوت دینی ایسی ہے جیسے گدا خاں کو دعوت یہ اتنے بدفام ہیں نا گدھوں کی طرح جیسے گدا کے کان میں صرف آواز پہنچے گا اور کوئی نہیں سمجھ سکے گا گدا کو خان میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے علاقے کے اندر ایک بستی ہے اس بستی کا نام ہے کھوتا خان کی بستی کس بستی کھوتا خان میں نے کہا جب کھوتا خان بنتا ہے تو گدا تو اس کا باپ ہے وہ تو بکری کے اولا خان بنے گا ایسے میں گدا خان کہتا ہوں کہاں چلے گئے وہ ماسا لو دا کا فروغ اللہ زین کا پہلے کیا اللہ سے دائی دائی من بلانے والا دعوت دینے والا یہ حد سے کا ہے یہ مقدرات ہیں جی تفصیل جلال بیزابی وغیرہ میں دیکھ لو تو اللہ دین کافروں سے پہلے کیا مقدر ہے دائی کا لازم. یعنی جو شاف کافروں کو کیا دیتا ہے دعوت دیتا ہے یہ بد فراہم کا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی بکریوں کے آگے کیا کرے کٹ کٹ کٹ کٹ کیا کرے وہ بکریوں کو بلاتے ہیں کیا کرتے ہیں کٹ کٹ کٹ کٹ کچ کٹ ایسم اب کٹ کٹ سے کیا فائدہ ہے کوئی چیز ایسے دیکھو جی ماسالو دا کافر مثال اس شخص کی جو کافروں کو دعوت دینے والا ہے مسل اس شخص کے ہے جو کیا یعنی کو آواز دیتا ہے نا کا یعنی کو میں آواز دیتا ہے وہ میں نے کیا کہا کٹ کٹ کرتا ہے وہ بکریوں کو کٹ کٹ کرتا ہے آواز دیتا ہے اس جانور کو ماں سے مراد کیا ہے کہ نہیں سنتا وہ جانور مگر بلانا اور پکارنا صرف اس کے کان میں پکار پہنچتی ہے اور کوئی مفہوم سمجھتا ہے اور کوئی مفہوم نہیں سمجھتا صرف پکار پہنچتی ہے جانور کے کان میں یہ بات سمجھ سمجھے یا نہیں سمجھ سمجھے جی دائی کا لاز میں نے کیوں معذور کیا ہے اسے کیا گیا کا ماسلی لذیذ تو اس شخص کے ساتھ کس کو ہوگی دائی کو ہوگی یا کافروں کو ہوگی دائی. وہ جو بلا رہا ہے جس کو جانور پرواز دے رہا ہے من من یہ کافر جو ہے نا یہ بہرے ہیں حق سے کس سے بہرے ہیں حق سے بکمن حق سے گونگئے ہیں بیاں نہیں کرتے آپ کو حق سے اندھے ہیں بازو نہیں سمجھیں گے یہ پہلے پڑھ چکے ہو یا آمنو خطاب خطاب عام کے بعد خاص خطاب عام کے بعد خطاب خاص پہلے کہاں تھا جی خطاب عام جو رقوف شروع کیا تھا وہاں کیا تھا وہ ابھی ابھی جرم شروع کیا کیا وہ خطاب عام ہے یا نہیں یاس تو یہ کیا ہے یا یو اللہ خطاب عام کے بعد ہے پہلے عام لوگوں کو کہا گا کہ حلال رزق کھاؤ اب کس وقت وہ منی والو کھاؤ پاپی نے کہ رزق دیا کو اور شکر کرو اللہ کا اگر ہو تم خاص اس کی پوجا کرتے تو انسان کو چاہیے عقل حلال اور صدق کے مقال کی عادت بنائے زبان سے سچ بولے اور اس کیا کھائے حل پاکی ذاتی میرے عزیز پہلے تھا تحریمات غیر اللہ کی ترجیح تھی اب تحریمات اللہ کا بیان ہے حرم علیکم المتا تحریمات اللہ کا بیان اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے تو تحریمات غیر اللہ کی تردید کرو اور تہریمات اللہ پہ کیا لاؤ ایمان لاؤ کیا وہ بجا ہے سوائے سے نہیں حرام کیا اللہ نے تمہارے اوپر میں کا دوں یہ مردار مری ہوئی چیز خون کو خون کو بھی کیا کیا حرام کیا لیکن دم سے مراد ہے دم مصروف کیا یہ تقبیر دیتے ہو نا تو جو خون نکلتا ہے وہ کیا ہے حرام ہے باقی تھوڑا سا خون جو ہے نا کس کو لگا ہوتا ہے گوشت کو لگا ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے باہر دھوئے بھی پیسے بھون کے کھا سکتے ہو چلی بلام الخنزیر خنزیر کا گوشت بھی کیا ہے جی آرام ہے کتنی چیزیں آ گئیں بہتا دم الام خنظیر وبا اہل بغیر اللہ. ماں کے نیچے لکھو چیز وہ چیز کہ اہل پہ ہی کا من لکھو نامزد کی گئی وہ چیز جو نامزد کی گئی واسطے غیر اللہ کے وہ چیز کے نامزد کی گئی واسطے غیر اللہ کے اصل اہل کا من پکاری گئی لفظی من گئے تو مشرق لوگ جس چیز کو غیر اللہ کے لیے نامزد کرتے تھے نا تو کیا کرتے تھے پکارتے تھے مثال طور کہتے تھے کہ یہ بکرہ جو ہے نا یہ کس کے نام کا ہے شہباز کلندر کے نام کا وہ تو لا لاتا کے نام کہتے تھے نا یہ بکرہ کس کے نام کا ہے شہباز کلندر کے نام کا ہے تو حلال ہوا یا حرام ہوا غیر اللہ کی نظر بن گیا نامزد ہو گیا تو چاہے بکرا ہو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے چاہے مٹھائی ہو وہ بھی حرام چاہے حلوہ ہو حرام ہر چیز یہ صرف میں نے ماں کا معنی جانور نہیں کیا. کیا کیا چیز کیا وہ چیز کہ نام زد کی گئی بس خیر اللہ کے تو نظر لے غیر اللہ کیا ہے حرام ہے اس کا کھانا حرام ہے سمجھے جی باہر اور رائے شرحا کنز الدق میں لکھا ہوا ہے عبادت نظر کیا ہے بالی عبادت الخیر اللہ ہے حرام غیر اللہ کے کلی حرام اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انما ہے کلمہ حسر کا کس کا کلمہ ہے تو کیا یہ محرمات ان چار چیزوں میں بند ہیں گا سوائے اس کے لیے حرام کی یہ چیزیں تو حضر ہے اس کے علاوہ اور چیزیں حرام نہیں ہیں جب قلم حصر کا ہے تو یہاں سے تو یہ سمجھ آتا ہے کہ حرام صرف چار چیزیں ہیں پھر تو منکرین حدیث کے بعد صحیح نکلتی ہے کہ کتا کیا ہے حلال ہے کتے لکھے تو میں نے لکھ دیا ہے کہ یہ حصر اضافی ہے لکھو یہ حصر حقیقی نہیں یہ حصر اضافی ہے کیا مطلب بحث آپ کی ہے ذرا غور فرمائیے مشرقین مکہ جو تھے نا وہ جو چار چیزیں تھیں حلال صاحبہ بحیرہ وسیلہ ہاں وہ جانور میں نے بتایا نا وہ کہتے ہیں حلال ان کو کیا کہتے تھے حرام اور یہ چار چیزیں کیا تھی حرام تھی ان کو کیا کہتے حلال کہتے مردار کھاتے تھے دم مصروم مردار کے اندر آ جاتے وہ کھاتے خنزیر کا گوشت ہی کھاتے جیسے آج کل کا کافر کھاتے نہیں وہ انگریز کھاتے ہیں سکھ کھاتے ہیں خنزیر گما ولہ یہ بھی کھاتے تھے جانور وغیرہ تو اللہ تعالی نے فرمایا جو چیزیں کیا ہیں حلال ہیں ان کو کیا کرتے ہو حرام اور جو چیزیں کیا ہیں حرام ہیں ان کو کیا کہتے ہو حالانکہ اللہ نے تو فقط ان کو حرام کیا ہے نا جن کو تم حرام سمجھ، سمجھتے ہو اللہ نے فقط ان کو حرام کیا ہے جن کو تم حلال سمجھتے ہو ان کو حرام نہیں کیا اب سمجھے یہ حضرت کیا ہے, ہے. بات یہ سمجھ یا نہیں سمجھ آس رکھی کہ میتا کے بارے میں جب ان کو کہا جاتا کہ بھائی میتا کیوں کھاتے ہو تو ہمیں یہ جواب دیتے تھے دیکھو بھائی میتا کو خدا مارتا ہے کیا اور ان جانوروں کو تم مارتے ہو ذبے کرتے ہو تو جن جانوروں کو تم خود مارتے ہو ان کو تو کھاتے ہو اور جن جانوروں کو خدا مارتا ہے ان کو تم نہیں کھاتے یہ ہمارے اوپر اعتراض کرتے تھے آریہ سماج نے بھی یہی اعتراض کیا تھا پہلے میں بتاتا ہوں نا آریہ سماج پھر کا مولانا لال سنگھ صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے مراد تھے ان کے اوپر آریہ سماج نے اعتراض کیا کہ خدا کی ماری تم نہیں کھاتے اور اپنی ماری کھاتے ہو تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ دیکھو تم اپنی ٹوٹیوں سے پانی پیتے ہو ایک ٹوٹیاں جانتا یہ اے ارے پر ٹوٹیاں نہیں لگی ہی تم اپنی لگائی ہوئی ٹوٹیوں سے پانی پیتے ہو اور اللہ نے جو تمہارے ساتھ ٹوٹی لگا دی ہے اس سے اس کو وہ نہیں پیتا ٹھیک ہے تو ایسا جواب دینا چاہیے نا کو آپ وہ کہتے ہیں نا خدا کی ماری نہیں کہتے اپنی ماری کھاتے ہو تو نے بن میں اپنی ٹوٹی سے پانی پیتے ہو خدا کی لگائی طی کا فرق کا پھر کا گان پھٹ گیا یہ پٹھ کا مانا ہے وہ ہے کا اچھا جی میرے عزیز یہ چار چیزیں کیا ہیں جی حرام ہیں جن کو وہ حلال سمجھتے تھے لیکن ایک بات ہے ایک آدمی جنگل کا سفر کر رہا ہے بےتاب ہے بھوک سے مرا پڑتا ہے کہتا کہتے میں حرام نہ کھاؤں تو کیا مر جاؤں گا تو وہ بق ضرورت حرام کو کھا سکتا ہے اتنا کہ جان بچ جائے طالب لذت بھی نہ ہو اور قدر ضرورت سے زیادہ بھی نہ کھائے فاما نصرا غیر باغل بو شخص کے بے تاب ہو جائے استرا بنا بے تاب ہو جائے اس حال میں کہ غیر باغن نہ تو طالب لذت ہو بلا نہ قدر ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو جائے. باغ نہ تالے بے لفظ بلا قدر ضرورت سے تجاوز کرنے والا بس نہیں کوئی گناہ اس کے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں ان اللہ ذکت مونہ اب دیکھو اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے حرام سمجھو جن چیزوں کو حلال کا حلال سمجھو لیکن یہود و نثارا کے مولوی آج کل بتتی مولوی حق کو چھپاتے ہیں تو خیر اللہ کی तो تو होती تو کیا ہوتی ہے क्या لا है? हैं لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں تبرخ کیا ہو تبروکھا ہو تبروکھا واہ بھائی واہ وہ کہتے ہیں تبروک یا نہیں کہتے تبرو خا ہے تو حق کو چھپاتے یا نہیں تو ان کا ہے جی تحریم دین فروشی لکھو زاجر بھی لکھو اور تحریم دین فروشی وہ دین کو بیچتے ہیں دین کو بیچتے ہیں یہ دین فروشی ہوتی ہے پیسے لے کے دین کو بیچ دیا تحریم دین فروشی جیسے کسی شاعر نے کہا تھا اے برائے مرغیو حلوہ لبن کردائی منظور قہر ظلم مرگی کی خاطر منظور اچھا جی. اگلا شیر ہے تو ان نلَََگین ضپ میں نے کہا لکھا ہے زاجر بھی ہے اور تعریم پروش بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ان مضامین کو جو اتارے اللہ نے کتاب سے اور خرید کرتے ہیں بدلے اس کے سامناً کلیلہ انہیں غلط فتویٰ دیتے ہیں اور سامان قلیل لیتے ہیں غلط فتوے دے کے علائے کا نتیجہ نمبر ایک یہی لوگ نہیں کھاتے اپنے پیٹوں کے اندر مگر کس کو جی آپ کو کھاتے ہیں نتیجہ نمبر ایک ہے بلا اکل نتیجہ نمبر نہیں بات کرے گا ان کے ساتھ اللہ دِن قیامت کے بعد سے مراد شفقت کی بات کیا ناراض تو ہوں گے بلاج لگتی نتیجہ نمبر کتنی تین نہ پاک کرے گا ان کو گناہ سے بھائی مومن جو ہے نا کچھ دن کے لیے دو داخ میں ڈالے گا گناہوں سے پاک ہونے کے لیے ڈالے گا ان کو اللہ پاک نہیں کرے گا بالاک مذہب علیم کے نتیجہ نمبر چار بلائے پانچوں لوگ دونکر دونکر ہیں جنہوں نے خرید کیا گمراہی کو بدلے ہدایت کے دنیا میں, دنیا میں دنیا میں کیا لیا دنیا میں کیا لیا انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور آخرت میں کیا لیا ظال مغفرت عذاب لیا بدلے بخشش کے تو اس طرح ضلال اس کے نیچے کا لکھنا ہے دنیا غال عذاب بل اس کے نیچے کا لکھنا ہے آخرت میں عذاب لیا مغر فما رحم عل اے ما اسب جو ہے نا یہ افالتاجب کا سوا ہے جیسے آپ نے پڑھا تھا نا ارشاد و صاف کے انداز آسن ہوسین تاراس ہاں کیا ہی اچھا ہے تو فماس برم کا من کیا؟, کیا ہی صبر کرنے والے آگ پیشہ حرام خوری کر کے کیس پہ صبر کی آگ کیا ہی صبر کرنے والے آگ کے اوپر ظال کا بےلہ سبب اللہ صباب یہ عذاب اس سبب سے کہ اللہ نے اتارا کتاب تورات کو ساتھ حق کے اور بے شک جن لوگوں نے اختلاف کیا کتاب کے کی اندر اختلاف کیا کتاب کے اندر کیا مانا کتاب کے بعض حصے کو مانا بعض کو نہ مانا جہاں تورات میں حضور کی شان تھی علامات تھے اس کو مانتے تھے ٹھیک نہیں مانتے تو اختلاف کیا نا اختلاف کیا کتاب بعض کو مانا بعض کو نہ مانا لفی شکا کے بعید البتہ اختلاف کے اندر آ گئے ایسا اختلاف جو بعید الحق ہے الحق کا حق سے دور چلا گیا ہے البتہ ایسے اختلاف میں پڑ گئے جو حق سے کیا ہے دور ہے شہید اسلام